اے رب ہمارے ہم نے ایک مناد کسنہ کے امان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنی رب پر امان لاؤ تو ہم آمان لائے اے رب ہمارے تو ہمارے گنا بخش دے اور ہماری برائیاں مح فرماد دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر